ہے یہ اس کو چلا دیجیے گا جو ساتھی سننا چاہیں گے تو پھر وہ تاکہ سن لیں اس کو جو ہے پورا دھیان جائزیں سورہ ہجر تین رقو مکمل ہو چکے تھے ابھی دیکھیے ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھیے ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھیے ایسے اچھا سمجھ آ رہی ہے چلیے پھر یہ کیا پتا اب کی اسپیڈ کا کچھ مسئلہ ہو تین رکو مکمل ہو چکے تھے جہانویوں کا ذکر ہو چکا اب آگے تعالی کی ایک سنت ہے کہ جہاں پر جہانویوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں جننیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا ذکر ہوتا ہے جہانوں کا ذکر ہوتا ہے متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ بھائی سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور دنیا میں اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی رنجشیں تھیں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ رنجش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں یعنی یہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں لے کر جائیں گے تو وہاں پر اس رنجش کو بھی نکال دیں گے السلام علیکم السلام خیر ہے کوئی بات نہیں تو جب اللہ تعالیٰ لے جائیں گے ٹھیک ہے خیر ہے کوئی بات نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب جنت میں جائیں گے تو رنجشیں دور کر دیں گے ٹھیک ہے تو نہ کوئی ان کے پاس کوئی تھکن آئے گی وہاں پر اور نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں بہت مہربان ہوں بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں جو آدمی مایوس ہو چکا ان کو بتا دو کہ توبہ تو کر لو جو آدمی بھی سچے دل سے توبہ کر لے سو سال تک گناہوں میں پڑا رہے ایک منٹ کے اندر اندر وہ سو سال کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے سچے دل سے توبہ کر لے جب سچے دل سے توبہ کر لے گا تو سب کیا جو کچھ گناہ کیے تھے وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں صرف وہ صرف حقوق باغی رہ جاتے ہیں ان حقوق کو لکھنا پڑتا ہے کہ وہ یہ حقوق میرے ذمے ان کو ادا کر دیا جائے سیکنڈ کے اندر ایک منٹ کے اندر انسان توبہ کر سکتا ہے یہاں پہ جب آئی گی دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بخشنے والوں لیکن اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی اور اسی گمنڈ میں رہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے کرتے رہے کرتے رہیں تو یہ بات یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ ذکر کیا جائے گا جیسا کہ جب میں نے اس کا خلاصہ کروایا تھا تو اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون تھے وہ جو فرشتے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً جا کر ان کے لیے کھانے پینے کے لیے لے آئے بنا ہوا بچڑا لے آئے تھے جو بنا ہوا بچڑا لے کر آئے وہ فرشتے کھا رہے نہیں تھے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہیں کھا رہے انہوں نے کہا بھئی ہم تو فرشتے ہیں تو ہم جو ہیں اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی کہ اب آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اسحاق اور اس کے پیچھے یعقوب تو یہ جو تھا یہ ساری کی ساری ادر وہ کی تھی بس ابراہیم السلام سے یہی کہا تھا من غلن من غلن اخوانا اخوان ٹھیک ہے یعنی ہم نظارہ کا مطلب ہے کہ ہم نکال پھینکیں گے نکال پھینکیں گے پھر سدور جو ان کے سینوں میں ہوگا من لین اغل سے مراد رنجش ٹھیک ہے رنجش جو ہے اخوان سے مراد ہوگا جو ٹھیک اللہ نا اخوان اللہ قابل وہ بھائی بھائی کر جو ہے نا بیٹھ جائیں گے اللہ سرورن سریر کہتے ہیں پلنگ سریر جس نشست جو ہے نا تو پلنگ کلک جیسے بیڈ وغیرہ جیسا تو وہ یہ چیز وہ کی گئی نبے عبادی کہ میرے بندوں کو تم بتا دو انزابی ہوم اور یہ بھی بتا دو میرا عذاب میرا ہی دردناک عذاب ہے انابی میرا عذاب ہوزاب العلیم یہ ہوا جو لایا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یعنی اس میں جو ذکر وہ خاص طور پہ وہ آ رہی ہے کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے حل عذاب العلی میں نہ کہہ سکتے انذابی الزاب العلی کہ جی میرا عذاب کیا ہوگا تو حل عذابل علی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے باقی جو عذاب ہے وہ تو کچھ بھی نہیں اور آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ ون نب بے ہم ضیف ابراہیم اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو ونب ان کو سنا دو ابراہیم کے مہمانوں کا ضعیف مہمان کو کہتے ہیں زویوف زیوف جمع اس کی ہوتی ہے زیف کا مطلب ہوتا ہے مہمان اور زویوف اس کی جمع ہوتی ہے ضیف ابراہیم ان کے مہمانوں کے بارے میں بتا دو وہ کہتا ہے اس دخلو اچھا میں کر دیتا ہوں با محاورہ ترجمہ سارا کا سارا سن لیجئے میں اس کو ترجمہ ہی کرتا جاتا ہوں خود بخود آپ کو جگہ ان نلمتقین جناتی و اون بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے اد خلوحا ب ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جائے اد بسلام بے ان سلامتی کے ساتھ آمنین بے خوف ہو کر وہ نذا اناما فی سدور اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے اخوان سر سرمتابرین وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے لا یمسا نسب ہوں وما ہوں منہا بے مخرجین فیٰ نصب وہاں نہ کو، کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی وہاں ہوں میں نہ اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نہ بے عبادی میرے بندوں کو خبردار بتا دو انی ان الغفور الرحیم کہ میں بہت ہی بخشنے و... میں ہی بخشنے والا بہت بخشنے والا میں ہی بہت بخشنے والا انی الغفور کیسے تھے؟ لیکن کیا کہتا انل غفور کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں و ان عذابي هو العذاب الید اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ ونبئهم عن ذئب ابراہیم اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ مہمانوں کا حال سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما اس وقت کا حال یعنی اذ دخلوا عن ذئب ابراہیم نبئهم بتا دو ان کو کب اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ ان کے پاس پہنچے تو قولو سلام اور سلام کیا یعنی انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلا ٹھیک ہے نا انا من کم ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے ان من کم ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے وہ بیچ میں قصہ سارا ہو گیا کہ کھانا لائے بنا ہوا بچڑا لائے اور وہ کھا رہے نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا دل میں خوف محسوس کیا کہ بھی کھارے کیوں نہیں ہیں دشمن تو نہیں ہے کہیں دشمن تو نہیں ہے میرے کون سے دشمن ہیں یہ تو لوگ بہن سے کہا ان نام ان ہمیں تو تم سے یعنی ڈر لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کیا ہوا کہ اسی برے رارے سے آئے ہوں تو لو لو کوجیلا یو جلو وجیلا یو جل ٹھیک ہے لو لا جل انشرو کب غلام علیم انہوں نے کہا ڈریے نہیں لاتو جل ڈریے نہیں انا نشرو کا بے ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں صاحب علم لڑکے کی غلام کہتے ہیں لڑکے کو علیم جو کہتے ہیں یعنی صاحب جو علم والا ہو ٹھیک ہے نا تو غلام غلام عربی میں لڑکے ہوں کہتے ہیں ہمارے ہاں تو غلام اور معنی میں ہوتا ہے نا وہاں پر اور معنی ہوتا ہے غلام کا معنی عربی کے اندر کیا ہے لڑکے کے معنی ہوتے ہیں غلام ہم تو کہتے ہیں جی غلام جو ان کے آگے ہوگا خدمت کرنے والا لیکن یہاں پہ بھی غلام العلیم ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو حسب علیہ السلام نے ان سے کہا, کہا قولا ابشر تو ابشر تو ابراہیم نے کہا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو الا ام مسنیل کی الا ام مسنیل مسنیل کی مسا وہی والی بات چھونے کے معنی تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پہ تو آئے گا کہ پانے کے معنی اللہ ام مسنیل کی برو لیکن جب درمیانے کلام میں آیا تو اس کا جو واو تھا نا وہ واپس آ تو بس شرط منہ نہیں جائے گا لیکن بشر تم ہی ہے اصل میں مانت وہی ہیں سمجھ گئے بات کو تم اصل میں تمو تھا بشر تم اصل میں بشر تمہ تھا وہ کے درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے اس کی اپنی اصل حالت واپس لائی جاتی ہے ٹھیک ہے علاقوں میں مجرمین تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے لوت البتہ لوت کے گھر والے اس طرح مستثنا اللہ حضرت لط علیہ السلام میں نے آپ کو سنایا بھی تھا نا سارا کچھ قصہ بھی آپ کو بتایا بھی تھا حضرت لط علیہ السلام بھتیجے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے الا مگر کے گھر والے سے مستثنا ہے ان لمون جو ہم اجمائین لمون جم کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے لمون جم ان لمن جم اجمائن ٹھیک ہے ختم کا مطلب بتا دیں خطم حکم سے مراد یہ ہے نا کہ بھئی تم اب تمہارا تم تمہارا کام کیا ہے نا تمہارا تم کس ارادے سے آئے ہو تمہارا کام کیا ہے یا کیا مہم کیا ہے تمہارے پاس خت بکم یہ تمہاری کیا مہم کیا ہے تم مقصد کیا ہے تمہارا یہ مراد ہے اور کم ضمیر ہے آگے خط بن تھا نا تو کم ضمیر لگی ہو خطب کم اب دیکھیے ان نہ لمنا چوہم <عجمائن> انہوں نے کہا ہم ایک جو ہے نا یعنی ہم البتہ لوت کے گھر والے اس ہم ان سب کو ان سب کو بچا لیں گے لم رات سوائے ان کی بیوی کے قد درنا کد درنا ان نہا <الْغَابِرِين> ہم نے یہ طے کر رکھا ہے قد درنا ان نہ لمن <الْغَابِرِين> کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے غابر جو پیچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے نا غابرین اس میں سے ان نہ لمین الغابیرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہ جائے گی اور حضرت لط علیہ السلام کا قصہ بھی کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت لت علیہ السلام کس جگہ پر تھے فلسطین کے اندر ڈیڈ سی کے آس پاس جو بستیاں تھیں تھیں ڈیڈ سی کے بحر میت بحر میت کے آس پاس بستیاں تھیں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بحر میت جو بنا ہے یہ ان کی بستیوں کو الٹا جو مارا گیا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آس پاس بستیاں آباد تھیں بحر میت کے بھی کچھ آس پاس بستیاں تھیں ان کی تو اس وہ کس میں سے رہ جائے گی پیچھے رہنے والے سر تو یہ چار رکو مکمل ہوئے آگے اب حضرت آگے خلاصہ سمجھیے پانچویں رکو کا حضرت لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے ان کے پاس جس وقت گئے ان کو بتایا کہ بھئی اس طریقے سے ہم آئے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آ ہیں یعنی پہلے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں یہ تو گئے تھے نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے ان کے پاس خوبصورت لڑکے تھے حضرت لط علیہ السلام جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ میری قوم بڑی گندی قوم ہے اور یہ ان کو پتہ چلے گا تو یہ کہیں میرے مہمانوں کو تنگ نہ کریں تو وہ یہی ہوا قوم کو پتہ چل گیا قوم دوڑی دوڑی آئی اچھلتے کودتے ہوئے آئے کہ جی ہم اس طرح کچھ کریں گے ان کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہتے تھے تو حضرت لو علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کرو یہ میرے مہمان ہیں تم ایسا نہ کرو دیکھو تم لوگ یہ کام کرنے کی بجائے یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں نبی جو ہے وہ ظہری بات ہے قوم کا باپ ہوتا ہے تو جو جتنی بھی قوم کے اندر خواتین ہیں تو وہ کیا ہوئی وہ ان کی بیٹیاں ویسے کہ بھئی یہ جو غیر شادی شدہ ہیں یہ جو میری بیٹی ہیں تم ان سے شادی کرو تم ان سے شادی کر لو اور تم اپنی خواہش کو پورا کرو لیکن یہ کام نہ کرو ان نے کہا آپ کو پتا ہے کہ بھئی ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں اس لیے آپ بیچ میں نہ آئیں تو فرشتوں نے پھر جب ایسے دیکھا کہ وہ بڑے پریشان ہیں حضرت لوت علیہ السلام تو ان سے کہا کہ بھئی آپ فکر نہ کریں آپ راتوں رات نکل جائیں یہاں سے راتوں رات نکل جائیں دیکھیے ان کے ساتھ صبح کے وقت کیا کام ہوگا لیکن آپ لوگوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا بس آپ راتوں رات, رات نکلے حضرت لط علیہ السلام تو نکل گئے بیوی بھی ساتھ چلی لیکن وہ پیچھے کی طرف ہوئی وہ پیجے ہی کے میں پیچھے ہی رہ جاؤں ان میں نہ جاؤں وہ نکل گئے پھر فرشتے. فرشتوں نے اٹھایا اور بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے الٹے مونگ جو ہے دوبارہ دوبارہ یعنی نیچا کر کے مارا اس کو تو جب نیچے ہوئے تو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ان کو تو آس پاس اتنا بہر میت تھا کہ سارا کا سارا اس کے ارد گرد بستیاں تھیں ابھی بھی دیکھیں نا بحر میت اس کا نام ہی کیا ہے بہر میت ڈیڈ سی اتنا نمکین ہے اگر آپ دیکھیں نا اس کے اوپر جو اس کے اندر جو ڈیڈ سی کے اندر اگر آپ جا کے اس کی وہ دیکھیں مل جاتا ہے کہ جی اس کی پکچرز وغیرہ ملتی ہیں ڈیڈ سی کے اندر نمک ہی نمک اتنا زیادہ نمک ہے کوئی چیز اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی کوئی چیز مچھلی بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں بہر میت کے اندر یہ اسرائیلی لوگ وغیرہ یہ جا کر وہاں پر سم... اندر میں لیٹ جاتے ہیں اور اخبار پڑھتے رہتے ہیں کوئی ایسی چیز کی نہیں بس وہ پلیٹ نیچے نہیں ہوگی ڈوبتی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جی پانی کے اندر ڈال دو انڈے کو رکھو گلاس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر انڈا رکھے اگر تو وہ اوپر ہی تو انڈا گندا ہے اور اگر نیچے چلا گیا تو انڈا ٹھیک ہے لیکن اسی آپ گلاس کے اندر نمک ذرا ڈال دیں نمک ڈال دیں اور آپ انڈے کو رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈا ڈوبے گا نہیں اس کے اندر انڈا ڈوبے گا نہیں تو ایسے ہی یہ لوگ اس طریقے سے ابھی بھی یہ تو ابھی بھی اس کو سمجھتے ہیں تو اردن کے کے لوگ بھی اس طریقے سے وہ چلے جاتے ہیں بہرح میت کے اوپر جا کر اور یہ سسائل والے تو ویسے ہی اس قسم کے لوگ ہیں تو یہ سارے کے سارے تو اس طریقے سے ان کی یہ جو ہے وہ پورا کا پورا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اٹھایا اور اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی برسائی پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر کے اوپر گویا کہ ایک نشان لگا ہوا تھا کہ بھئی کس کو لگنا ہے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو ذکر کیا کہ دیکھو یہ اس میں ہماری نشانی ہے, ہے, ہے, ہے, ہے دیکھیے اب دیکھئی اس کو سارا لطلام طرح سے چلے گا اب آ گیا فلم فلم ما جا لو, لو تن المرسلون آن تھا لو تھا لیکن کیا ہوا آگے المرسلون آیا نا مرسلون آیا تو آگے بھی ساکن آ رہا تھا تو پہلا بھی ساکن تھا تنوین تھی نونے تنوین تھی اس کو نونے کتنی کے ذریعے سے ملایا ہاں بحر مردار بھی سی کو کہا جاتا ہے مردار بھی سے کہا جاتا ہے بحر میت ڈیڈ سی ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے بحر میت اور اس کا سطح سمندر سے سب سے نیچے علاقہ 420 فٹ نیچے ہے سطح سمندر سے 420 سطح سمندر سے 420 فٹ نیچے یہ جگہ جب جب جانے لگتے ہیں ڈیٹ سی کی طرف آپ جانا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہاڑ سے آپ نیچے کی طرف اترنا شروع کرتے ہی ہیں جیسے کہ بندہ پہاڑ سے نیچے کی طرف اترتا ہے نا تو ایسے سب سے نیچے کا علاقہ یعنی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس آباد تھے تو شاید اسی وجہ سے بن گیا سارا بہر میت جو ہے وہ سارا کا سارا کیا گیا ڈیڈ سی جو ہے یہ آپ لکھیں گے تو فوراً میں چل جائے گا یہ ڈیڈ سی علیہ السلام کی جو تھی وہ قوم اس, اس کے آس پاس تھی فلم آل مسلم تو جس وقت چنانچہ جب فرشتے لوت کے گھر والوں کے پاس پہنچے پلم جا آرسل یعنی المرسلون فائل ہے جا کا لیکن آلہ لوتن یہ مفول ہے یہ مفول بھی اچھا یہ کیا یعنی مفول بھی اور جا کا فائل المرسلون ہے اس لیے مرسلین نہیں آیا کیا آیا مرسلون آیا یعنی جب فرشتے لوت کے گھر والوں کے پاس پہنچے کو انکم قوم منکرون تو لوت نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں قوم منکرون آپ اجنبی ہیں آپ کہاں سے ادھر آگے میری بات ہے یہ تو تھے اس طرح آیت نمبر چل رہی ہے جی انکم قوم منکرون تو حضل اسلام نے کہا آپ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہوا آپ کو پہلے اس طرح وہ پریشان سے تو ہو گئے تھے نا کہ بھائی تم اس بستی میں کیسے آگے ہو یہ تو بڑی خطرناک بستی ہے لو کو تو رشتوں نے کہا بل جنا کا بما کانو فیہ ہے ترون بل جے ان کا بل مطلب بلکہ یا یوں بھی کہہ سکے نہیں جے ان کا بما کانو فی ہے یم ترون بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے یم ترون شک کیا کرتے تھے یہ لوگ بما کانو کانا آیا اور ساتھ یم ترون آیا تو جس میں شک کیا کرتے تھے کہتے تھے نا بھئی تم عذاب عذاب کی باتیں کرتے ہو لے ہو عذاب ہمارے اوپر ہم تو آئے ہیں اس لحاظ سے وہ آئئین کا بلحق انا لسوادیک ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں آتئینہ کا بلحق ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں وہ اور یقین رکھے کہ ہم سچے ہیں فاصری فاصری ٹھیک ہے نا فاصری یہ امر کا سیکھ ہے اور یہ ناقص میں سے ناقص کے اس لیے یہ کیا ہو گیا یہ کے سے امر کے اندر وہ ہسو لام آتا ہے نا ہسو لام میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا تو اس لیے کیا ہے فاصری تو آپ فاصری فاسری کا لہذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے فاصری بہلی کا کہ آپ نکل جائیے اپنے گھر والوں کو بکت ام من رات کے کسی حصے کے اندر آپ نکل جائیے گھر والوں کو لے کر وقت پہ ادبار ہوں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے آپ پیچھے چلیے گا تاکہ آپ ان کی نگرانی کر سکیں بس آگے آگے چلنا ہے سلوط کہ آپ ان کے پیچھے چلیے گا تاکہ ان کی نگرانی ہوتی رہے تاکہ وہ کوئی ایسی ایسے ہوتا ہے نا دل بندہ جب کوئی ایسی چھوڑ رہا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے دیکھنے کے لیے دیکھ حضرت علسلام نے منع کر دیا تھا پیچھے کوئی نہیں دیکھے گا تو خود جب پیچھے چل رہے ہوں تاکہ ان کو یہ ڈر ہو کہ حضرت لط علیہ السلام ہمارے پیچھے تو ہم جب منع کیا انہوں نے تو ہم نے نہیں دیکھنا تو لے وقت تبھی ادبا رہ تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے ولا یل تفیت من کم احد احد وم ژمر ولا یل تفت من کم احد اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے وم ضو امرون اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں آپ کو جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ومزو ضو چلتے جائیے حی امرون جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا نا تو آپ لوگ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں ادھر ہی چلیں پیچھے نہ مڑے کزئی ضاعلی کل امرا ٹھیک ہے اور اس طرح ہم نے لوت تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا فیصلہ پہنچا دیا وہ کزئی نا ذہلی کلام <الْأَمْرَى> کہ ہم نے یہ بات ان تک پہنچا دی بات ہم نے کر دی کر لیا ہم نے کیا اندا بہا مکتو ام مصبحی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی ڈابر ہاؤلائے ڈابر سے مراد ہے کہ جڑ ان کی ان لوگوں کی جڑ مکتون کا مطلب ہے کہ کٹ جائے گی کٹی ہوئی مفول کا سیا مصبح صبح کے وقت صبح کے وقت ان کی جڑ کٹ جائے گی یعنی گو ہے کہ ان کو تباہ برباد کر دیا جائے گا یہ محاورتاں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی میں تمہاری جڑ کاٹ دوں گا تم جس طرح وہ کر رہے ہو تمہاری جڑیں کاٹ دوں, دوں گا یہ محاورتاں ٹھیک ہے وہ قزئی کہ اور کا ہم نے لو تک یہ اپنا فیصلہ پہنچا دیا انا بہا الا مکتو مسبحین کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی اب یہی وہ چیزیں ساری کی ساری چل رہی تھیں مزا یمزو ہوتا ہے نا مزاحمز مزا یمزو ٹھیک ہے میم سعود اور یا میم زواد اور یا ٹھیک ہے نا میم زواد اور یا ہے اور اس طرح ماضی ماضی ماضی کا سیگا کہتے ہیں جی ہو گئی بات جی آگے چلیے یہ ناقص کے سیگوں میں سے نا ناکش کے. ناکش کے سیگے جو ہوتے ہیں نا یہ بات یاد رکھیے گا یہ بڑے کو گردان کرنا ذرا وہ ذرا سی کچھ مشکل چیز ہے لیکن یہ ہے کہ ان میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا ناقص کے کچھ ہوتے ہیں ناقص کے سیگوں کے اگر اس طریقے سے گردان یاد کی جائے تو ناقص کا سیگا ان شاء اللہ کبھی آپ کو نہیں بھولے گا بھائی کیا پڑھنا ہے ہم نے یہاں پر جیسے کہ اب رما کے بعد کیا پڑنے ہیں رما رمایا رمو رمت ورنہ لڑکے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں رما رمو پڑ جاتے ہیں نہیں رما رمایا رمو رمت رمتا رمینا رمتا رمعی تما رم تم رمیتو رمینا اس کے اندر اور جو چیزیں آئیں گی اس کی اور وہ ہوں گی سر اب دیکھیے وجا اہل المدینہ تھے اور شہر والے وجہ اہل المدینا تک شرون شہر والے خوشی مناتے ہوئے آپ پہنچے یسط شرون خوشی مناتے ہوئے ان کے پاس پہنچائے کو اصل میں یعنی جا تھی آگے متکل والی جا اس لیے کیا ہے نون کے نیچے کسرا نظر آ رہا ہے آپ کو نون کے نیچے کسرا نظر آ رہا ہے نا تو اصل میں تھا فلا تو کہتے ہیں حضرت علیہ السلام نے ان سے کہا ان نہ الا ضعیفی یہ لوگ میرے مہمان ہیں یہ میرے مہمان ہیں فلا تفظی لہذا مجھے رسوا نہ کرو وقت اللہ اور اللہ سے ڈرو ولا تخذونی ولا تخزونی تھا اصل منی ولا تخذونی نہ کرو مجھے زلیل نہ کرو تو اب قوم کہنے لگی او لم نن ہکا یہ نہا نہا جس کو منع کرنا نہا یہ بھی نا سے اچھا لم نن یہ لم آیا تو ہسف لام ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی جو یا تھی وہ حزف ہوئی ہے لم کے آنے کے بعد ہسف لام جو جنہوں نے گرامر تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں باقی پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا باتیں چاہتے ہیں انشاءاللہ شاء بھی جب گرامر ان شاء ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے پھر سمجھ آئے گی ساری اس کی واللم نن ہکا انل عالمی تو وہ کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں سے منع نہیں کر رکھا تھا مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو منع کیا ہوا تھا نا کہ مہمان نہ بنانا مہمان نہ بنانا ہم نے آپ کو پہلے سے منع کیا ہوا تھا کہ دنیا جہان کے لوگوں کو کیوں مہمان بناتے ہو اوالم نن ہکا انل آل امی کیا ہم نے پہلے دنیا جہان کے لوگوں سے منع نہیں کر رکھا تھا بھائی مہمان نہ تمہیں پتہ ہے جب ہمارا اب کیوں کہتے ہو پہلے مہمان بنا لیا اب ہمیں کہہ رہے ہو کہ میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو مجھے ہمیں تو ہم نے تمہیں منع کیا ہوا تو ایسی قوم تھی کہ جو ہے حضرت لود علیہ السلام نے کہا کالا کالا ہا الا بناتی ان کن تم فائلی اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہی ہیں ہاں اولا بنا یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ان کو فائلی یعنی اگر تم اگر عمل کرنے والے ہی ہو میرے کہنے پر عمل کرنے والے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں بھئی اس سے یہ مطلب نہ لیجیے گزلوت اس کا اپنی بیٹیاں پیش کر رہے تھے نہیں ایک تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ بھئی جو قوم کی بیٹیاں تم لوگ ان سے نکاح کرو میری قوم کی بیٹیاں سے نکاح کرو اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جو تمہارے نکاح میں موجود ہیں جو تمہارے نکاح میں موجود ہیں وہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا پہلے سے نکاح میں ہیں تمہارے میری بیٹیاں تو ان کے ساتھ تم اپنی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے ہو تم یہ کی کیا کرنے کام کرنے جانا ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک وہ پوری کی پوری یا یہ بھی تھا کہ یہ بھی جواب دیا گیا کہ حضرت لوت علی علیہ السلام ذریعہ بات ہے قوم تو زیادہ تھی قوم تو زیادہ تھی اب کیا کریں اس کو تو انہوں نے یہ وہ کیا کہ اب ظاہری بات ہے سارے تو نہیں وہ کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا میری بیٹیاں میں اپنی بیٹیاں کا نکاح کروا دیتا ہوں یعنی جو بڑے سردار ہیں جو لوگ بڑے سردار ہیں ان کو چلو جو سردار ہے بڑا اس کے نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ ساری قوم تو ان کے ساتھ برا فیل کرنے نہیں آئی تھی نا وہ تو ظاہری بات ہے جو بڑے سردار تھے وہی وہ چاہ رہے تھے تو ایک یہ بھی جواب دیا گیا اس کا سس القرآن کے اندر جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کس القرآن کے اندر حضرت نے حضور احمد شوہاروی صاحب نے اس کی بڑی تفسیر کے ساتھ ذکر کیا اس چیز کو سارا تو ویسے سب سے بے غبار جو تفسیر ہے وہ یہی کہ بھائی یہ تمہارے نکاح میں موجود ہیں تو وہ بھی کیا ہے میری بیٹیاں ہی ہیں یہ نا تو تم ان کے ساتھ خواہش کو پورا کرو ان کہا الا بنا ان کون تم اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے یعنی وہ موجود ہی ہیں تمہارے پاس ہی ہے نا تو کرو تم لم روکا لم ٹھیک ہے ان لفی سکرات یا مہون اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم لام تمہاری زندگی قسم انہم لفی سکراتم یا ماہون حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے بدمستی میں اندھے ہو گئے تھے یعنی یا ماحون اندے ہوئے ہوئے تھے اماں اماں کا مطلب ہوتا ہے نا اندھا آما آما کا کیا مطلب ہے اندھا ہونا آما اماں اندھا ہو جانا تو یہ اما ہوں کہ وہ لوگ تو اس کے اندر اندھے ہوئے ہوئے تھے خزت ہمسو اخذ ہمس ہتو شام سے مراد جب حدیث کے اندر شام کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد آج کل کا جو شام ہے خالی وہ مراد نہیں ہوگا شام پہلے یہ چار ابھی جو آج کل چار ملک ہیں یہ پہلے سارے کے سارے شام کہلاتے تھے کون کون سے یعنی سیریا جو آج کل شام ہے لیبنان لبنان ٹھیک ہے جارڈن اردن اور پیلسٹائن فلسطین یہ چاروں یہ شام کہلاتے تھے چاروں شام کے تھے اب یہ چار ملک بن چکے ہیں یہ پورا کا پورا تو اس لیے یہ اس راستے پر موجود جو جس پر یہ چلتے رہتے ہیں وسما یوس سمو وسما یوس سمو وسما وسیم ٹھیک ہے نا وسیم بھی ہوتا ہے نا وسیم وسما وص... وص... یوس سمو باب تفیل سے واؤ سین میم روٹ اس کی وہ بن جائے گی من باب التفاعل من باب باب التفعيل ا جائے گا نا وسم يوسم ترسم باب التفاعل ہے باب التفاعل وسم ترسم يتوسم وتوسمن فاوو متوسم باب التفاعل ہے باب يتوسم وتوسمن فاوو متوسم متوسم يو توسم وتوسمن فجاكم نہیں. میں غلط کیا گیا تھا وصمت وصمت وصمت. اس لئے گردانے یاد کریں کیونکہ وہ اسے پھر بندے کو بول جاتا ہے میں یہ بول گیا خیال آئے گی لفظ اس کے اندر لآت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے لتن للمؤمنین امین ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے وہ ان کہانا اصاب العکت لزوالمین کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے وہ ان کہنا اصاب العکت اور جو اصاب العکا سے مراد کیا ہے یعنی اعکا کے باشندے بھی لزو بڑے ظالم تھے اصاب العکا اعکا جنگل کو گھنے جنگل کو کہتے ہیں اعکا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا ایکا سے مراد اور اصحاب مدین کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا یہ ایک ہی ہیں یا یہ دو قومیں تھیں اصحاب العکا اور اصحاب مدین ٹھیک ہے تو راجیہ بات یہ کہ یہ ایک ہی قوم تھی ایک ہی قوم تھی اصحاب العقا اور یہ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام یعنی ان کی طرف آئے تھے تو ان کا آنا اصحاب العکا تعلمی ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے تفصیل دیکھنی ہو میں صرف اب کر نہیں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کس القرآن حضر الرحمان سوہاروی صاحب اس حضرت نے بڑی تفصیل کی ہے وہاں پر تفصیل ہوئی صاب العکا کون تھے صاب مدین کیا اس کے بارے میں فسرین کیا کہتے ہیں فن تکم نا منہم من چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا ان نہما مبین اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی پر واقع ہیں یہ بھی وہ شعراء. و ان نہما لب امام مبین ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شار پر واقع ہیں یہاں سے اختلاف بنتا ہے وہ ان نما لا امام مبین سے اختلاف بنتا ہے کہ بھئی یہ ان نہما کی ضمیر کی ادھر لوٹ رہی ہے اصحاب بھائی جو کہتے ہیں اصحاب العکا الادہ تھے اور اصحاب مدین علادہ تھے تو وہ کہتے ہیں ان نہما ہما کی ضمیر تسنیا کی ضمیر ہے دو آ رہے ہیں تو اس سے مراد اصحاب العکا بھی ہیں اور اس دوسری کیا ہوں گے اساب مدین تو کہتے ہیں یہ کھلی شرح پر واقع ہیں وہ ان لوگا ہوں یہ قرآن پاک نے پانچ قوموں کا خاص طور پہ جو ذکر کیا پانچ قومیں جو پانچ بڑی بیماریاں ہیں پانچ بڑی بیماریاں شیر کی بیماری, ہیں شرکی بیماری، طاقت پر گمنڈ اپنی ناپتول میں کمی اور بے حیائی یہ پانچ بڑی بیماریاں جو ہر جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان پانچ کا خاص طور پہ ذکر کیا باقی جو بنی اسرائیل کی چالیس کے قریب بیماریاں بنی اسرائیل کی جو چالیس کے قریب روحانی بیماریاں وہ الادہ ذکر ہوتی ہیں لیکن یہ پانچ بڑی بیماریاں جو الادہ ہر قوم کے مختلف قوموں میں آتی رہی کسی قوم میں کیا آتی رہی کسی قوم میں کیا چالیس کے قریب اور اگر اس کو آپ وہ کرتے ہیں ستر کے قریب بیماریاں بن جاتی ہیں روحانی وہ ہو گیا جو اب پرسوں یاد کرائیں پھر اس کو پرسوں یاد کریں پرسوں, پرسوں یاد کرائیں اچھا جو رہ گیا ابھی آئیٹ نمبر 66 بھی پرسوں میں کر لوں گا لیکن ابھی مجھے کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے آٹھ منٹ ہے صرف بسم اللہ الرحمن رکھیں ساتھی ہینڈ ریس کریں دیکھیے ہینڈز ڈاؤن ہینڈ ساؤنڈ اب آگے جی فصل نمبر چھ نہیں کی گردان فصل نمبر چھ آگے نہیں کی کرتان نہیں معروف نہیں معروف کیا ہوگی نہیں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے نہیں بھی آخر سے ساکن ہوتا ہے نہیں بھی آخر سے مجزوم ہوگا کیا ہوگا مجزو مجزوم, مجزوم. نہیں کی امر جیسے مجزوم تھا نا نہیں بھی کیا ہوگا مجزوم ہوگا ایسے ہوگا نہیں معروف لا یف الا لا اللہ لا یف لا تف لا یف ال لا فل لاتا فلا لتاف التاف علی لاتا فلا لا تفلا، لا فل لانا فل ٹھیک ہے نا لا یا فالو جیسے لا یا تھا جو گردان وہ کرتے تھے ادھر آپ کیا کریں کہ آخر میں ساکن کر دیں اور لا یا کرتے تھے تو لا یا وہ جو نون عرابی ہے نونے عرابی بتایا تھا نا نون نرابی اس کو گرا دینا آپ نے نون عرابی ٹھیک ہے نونے عرابی کتنے سیگوں میں آتا تھا کتنے سیگوں میں آتا تھا نونے کتنے سیگوں میں آتا تھا بتائیے تمہیں پتا بھی یاد ہے میں نے بار بار پوچھا آپ لوگوں سے ہاں سات سات کے تھا آپ یاد رکھنے اچھا لایا فل لا یا لا یا فلو لاتا فل لا تفل لایا لاتا فل لاتا لاتا فلنا لا فل یہ تھے نہیں معروف مجھول کیا ہوگا لا یو جیسے وہی لا فل لا فلاں لایو فل وہی والی بات ہے بس آخر سے ساکن کرتے جائیں اس کو مزوم کرتے جائیں نون عرابی کا گرنا بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی مزوم کی علامت ہوتی ہے نون رابی گر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہوگا مزرو کی علامت ہوگی نون رابی گرنا لیکن اگر ان کے ساتھ بھی منسوب کی علامت بھی ہو سکتی ہے جیسے لین یا فلاں بھی تھا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے شروع میں کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہوا ہوتا ہے دیکھیں لاو ف اللہ فلاں لا فلاتو فلاو فلاں لا فلاں لاتو فلاو فلاں لاتو فلو لاتو فلی لا فلان یہ مجھول ہو جائے گا ہو جائے گا شکیلا دیکھیے لا یف النا لا یف الا یف النا لتاف النا لاف الا یف الان لاف الف الانا فلنا لانا فلنا اسان سی گران ہے بالکل اور جھول کیسے ہوگا بانو سکیلا لا یو لا یو لا نے لا یو لا لاتو لا لاتو فلا لا یو فلن لاتو لا لاتو لا لاتو لا فلنا لا نو اور خفیفہ وہ تو بہت ہی آسان جب آپ کو سکیلا بھی یاد ہوگی تو اب دیکھیں اس خفیفہ تو بہت ہی آسان وہ کیسے ہوگی لا يفلن لا يفلن لا تفلن لا تفلن لا ٹھیک ہے اور یہ خفیفہ تھی معروف اور جب معروف کو یاد ہوگی تو اب تو بہت ہی آسان ہوگی لا فالون لاتو فالن لاتو فالن لاتو فالون لا تو یہ تو سارا کا سارا ہو گیا تو اب یاد کس کو کریں گے اب اب یاد کس کو کریں گے تو ہوگی یاد آسان سی تھی آپ کس کو یاد کریں گے اب تو یاد ہوگی بڑی آسان تھی ٹھیک ہے جی تو یہ ساری کی ساری یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے ساری یاد کرنی ہے اچھا چھٹی کے کل اتوار ہے چھٹی ہے سب یاد کرنی ہے مزار مثبت کے شروع میں لاہے نہیں لگا دو مزار مثبت تھا نا کیا تھا یفالو تھا یا تھا اس کے شروع میں لائے نہیں لگا دیں لائے نہیں تو کیا بن جائے گا لا یا فال. اور جن سیگوں میں پیش ان کو جزم دے دو پانچ سیگے کیا ہوتے تھے پانچ سیگوں میں پیش ہوتا تھا پانچ سیگوں میں کیا ہوتا تھا پیش ہوتا تھا ان میں جزم دے دو اگر ہر سے علت نہ ہو اگر حرف لینا جیسے کہ لا لاتذرف لا تسما لاتانسر پیش ٹھیک ہے پیش کسی کہتے ہیں ضما کو اور اگر حرف علت ہو تو گرا دو حرف علت ہو تو گرا دیں گے حرف علت واؤ الف اور یا یعنی واؤ الف یا وا واٮٔ جو تھا اگر وہ تو گر جائے گا جیسے کہ دا ید او دا یاد ٹھیک ہے نا ید او تھا ید او تھا تو کیا ہو جائے گا اس واؤ کو گرا دیں گے تو لا جب لگائیں گے تو واؤ گر جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوگا تدو اگر تھا تدو اس سے کیا بن جائے گا لا تدو تدو تھا اس کیا تھا تد تھا گر گیا تو کیا ہو گیا لا لاتادو اور تر می تھا تر می رما یرمی می تر می تھا جب لا لگائیں گے تو یا گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا لاتر می اور کیا تھا تخشا تھا خشیا یقا خشیا یقا یقا تھا یخشا الف تھا نا آخر میں کھڑی الف جس کو کہتے ہیں کھڑی علیف تو اب کیا کیا لا لگایا تو وہ الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لا تخشا اور سات جگہ سے نون نونی گرا دو اور نون جمع مونس وہ تو دنیا ادھر سے زور ہو جائے تبدیل نہیں ہونے ٹھیک ہے نون جمع مونس کو رہنے دو نون جمع مونس کو رہنے دو نون سکیلا و خفیفہ جس طرح مظاہرے میں تو وہ جو نون سکیلا تو آسان کام ہے نون سکیلا تو بڑا آسان ہے وہ کیا کریں گے آپ اس میں کیونکہ نون سکیلا میں کوئی گڑبڑی نہیں آنی لا کے ذریعے سے نون سکیلا بھی جو انہوں نے ناب پڑھی ہوئی ہے ناب پڑھی ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ نون سکیلا بھی کس میں سے ہے مبنیات میں سے سکیلا اور خفیفہ مبنیات میں سے ہیں سکیلا اور خفیفہ پڑھا تھا نا جو مبنی کی چھ قسمیں جو پڑتے ہیں ہم ناف کے اندر جن ساتھیوں نے پڑھی ہوئی ہے ناف ان کے لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں انہیں سے ٹھیک ہے ہو گیا ٹائم ہمارا ہو گیا ہے تو بس انشاءاللہ شاء آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے میں نے سننا ہے آپ لوگوں سے اور آپ نے سنانی ہے گردانیں جن جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے گردانے سننی ہیں سب سے گردانے سننی اور پیچھے سے بھی ساری گردانے سننی ہیں ٹھیک ہے جی ہو گئی بات ٹھیک ہے جی مائک فری ہے پھر بس یہی ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائف فرین ناؤ ٹائم ہو